في شر الأمور محدثاتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى فمن يحص الله ورسوله فقد ذل وغراه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقضة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه تدل المتقين الذين يؤمنون بالغير ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رفقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدن من ربهم وأولئك هم المفلحون قابل قدر علماء كرام حاضرين قرامي شايف ساكي محترم طالي صاحب نفرمائي کہ میں ایک سفر سے لوٹا ہوں اور یہ بڑا تھکا دینے والا سفر تھا اور اتفاق ایسا ہے کہ گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا اور میری یہ خواہش تھی کہ قانی صاحب اس موضوع پر کچھ ارشاد فرمائے تاکہ کچھ بوجھ میرا کم ہو جائے لیکن آج وہ بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے میں اللہ تعالی سے توفیق کا سوال کرتے ہوئے چند گزارشات پیش کروں گا کوشش ہوگی کہ اس تعلق سے اللہ رب العزت ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمان کیونکہ یہ ایک اعتقادی مسئلہ ظہور مہدی اور فتنہ دجال یہ آج کا موضوع ہے اور یہ اعتقادی مسئلہ ہے جناب محمد اللہ علیہ وسلم نے جو غیب بھی خبریں دی چاہے ان کا تعلق سابق امتوں سے ہو یا ان کا تعلق زمانہ مستقل سے ہو وہ غائب کی خبریں امت کا امتحان لوگوں کا اپنے پیغمبر پر کس حد تک ایمان و ایقان ہے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 جن کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم بن دے کے ایمان نہیں لائیں گے آرین اللہ جہرت ہے ہمیں اللہ دکھاؤ دیکھیں گے پھر مانیں گے بنی اسرائیل جو غیر پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے اللہ رب العزت نے جب اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا تو ان کی پہلی خوبی یہ بیان کی اللہ دین کہ یہ بن دیکھے ایمان اللہ ان کا ایسا ایمان و اقام ہے اتنا پختہ ان کا عقیدہ ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اسلیم کر لیتے ظہور مہدی جو ایک دینی اور اسلامی نظریہ ہے اور جس کے ساتھ بہت سی حکمتیں بہت سی مسلحتیں بہت سی نصیحتیں وستا ہیں اس بارے میں بنیادی طور پہ تین نظریے ایک نظریہ یہ ہے کہ ظہور مہدی کوئی چیز نہیں مہدی نام کی کوئی شخصیت ظاہر نہیں ہوگی یہ نظریہ اکثر مراحدہ کا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض اسلامی باہدین بھی اس الجھن کا شکار ہو گئے اور دہور ماہدی کا انکار کر بیٹھے جن میں دور سابق کی شخصیات میں سے ایک بڑا نام علامہ ابن خلدون کے رحمہ اللہ اور دور حاضر کی شخصیات میں سے ایک نام موراڑا مودودی کا ہے میں نے ان دونوں حضرات کی تحریریں چیک کی پڑھنے کی کوشش کی کہ وہ ماہدی کا انکار کیوں کرتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے بغیر کسی معقول تحقیق کے ان تمام احادیث کو ضعیف قرار دیا جن میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور کی خبر دی ان میں سے بعض احادیث صحیح بخاری میں ہیں صحیح مسلم میں ہیں سنن ابی داود میں ہے جامع ترمزی میں ہیں سنن نسائی میں ہے ابن ماجہ میں ہے صحیح ابن اقبان میں ہے مسد حاکم میں ہے صحیح ابن خدیمہ میں ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں ہے مسلط امام ابی یعلا الموسری میں ہیں طبرانی کبیر میں ہے طبرانی اوست میں ہے طبرانی صغیر میں ہے اتنی ہیں کہ ہندوستان کے عظیم محدث نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ نے اپنی کتاب الدا فی علامات احمد میں اس حدیث کے طور کو ان کو بیان کرنے والے صحابہ کو اور ان کے ناموں کو جمع کر کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ حدیث اس موضوع کی حدیثیں حد تباتر کو پہنچ چکی حد تباتر اور ان موضوع نے یہ بیٹھے بیٹھے کیسے کہہ دیا کہ حدیث ضعیف ہے میں اس پر کوئی بڑا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا صرف یہ بات ارض کروں گا کہ علامہ ابن خلدون پہ ایک مورخ تھے جن کا حدیث سے اس قدر مس تھا اور شیخ محدودی صاحب حدیث پر کلام ان دونوں کا میدان نہیں ہے ان دونوں کا مجال نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کسی سائیکل کے پینشن لگانے والے کو آپ جہاز دے دے کہ اس کو ٹھیک کرو تھم حدیث کہاں تھن حدیث کے تقاضے کہاں وہ جہاز محدثین محد جن کو اللہ حب العزت نے حفظ حدیث سما حدیث اور نشر حدیث کے لیے پیدا کیا وہ ان حدیث کو صحیح بیان کر گئے صحیح اسناد کے ساتھ اور صحت کا حکم لگا گئے تو اتنے کثیر محدث کے درمیان ان دو شخصیتوں کے قول کی کسی کلام کی کوئی حیثیت نہیں نا قابل ذکر ظلم تو یہ ہے کہ حدیث کو حدیث کے ضوابط کے تحت نہیں پرکھایا جاتا سکتا بلکہ اپنی درایت اور اپنی عقل پر پیش کر کے اور عقل اور درایت کے خلاف قرار دے کر اس کا انکار کر دیا جائے اندر یہ ایک سازش ہے حدیث کے خلاف اس لیے بیچارے شیخ مودودی صاحب کو اتنے مبارکات ہوئے اتنے آئے کہ اس موضوع پر ان کی تحریرات سے منکرین حدیث نے خوب فائدہ اٹھایا اتنی غرطیاں کر اتنی ٹھوکریں کھا گئے کہ منکرین حدیث کے اسٹالوں پر ان کی کتابیں بکتی ہیں اور وہ ان کی نقول پیش کر کر کے امت مسلمہ کو پریشان کرنے کی کوشش کر نظری ظہور مہدی کا انکار کرنے والے یا تو مراح ہیں اور یا مسلمانوں میں سے پائز جن اچنی شخصیات ہیں جن میں سے دو کا نام میں نے آپ سے لیا دوسرا نظریہ مہدی ظاہر ہوگا لیکن ان لوگوں نے امام مہدی کو اپنے مخصوص خال اور اپنی خواہشات کے ورق میں لپیٹ کر پیش کیے یہ کہتے ہیں کہ جو ماہ کی ظاہر ہونے والا ہے یہ پیدا ہو چکا ہے بھائی کب پیدا ہوا آج سے تقریباً بارہ تیرہ سو سال پہلے اور پیدا ہو کر سردار سامرا میں چھپ گیا اس کا نام محمد ہے باپ کا نام حسن ہے عسکری اور امام حسین کی اولاد میں سے ہے اور وہ ہمارے بارہ معصوم امام جن کو ہم مانتے ہیں ان میں سے بارہ امام وہ ہے جو چھپ گئے اب تک چھپا ہوا ہے اور پتہ نہیں کب ظاہر ہو. حافظ بن قیم رحمۃ اللہ لئے آٹھویں صدی ہجری کے محدث ہے اور ایمان سن سات سو اکاون پہ انتقال ہو انہوں نے اپنے دور کا حوالہ دیا کہ میں نے خود ان روافذ کوشیوں کو دیکھا ہے کہ وہ سردار سردار سامراؤ پر کھڑے ہو کر اپنے امام کو پکارتے ہیں کہ باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ نکل آؤ ظاہر ہو جاؤ ایسا اللہ کا خیت عقیدہ انہوں نے اپنے اس عقیدے کے ذریعے اسلام کی تصحیق کرانے کی کوشش کی یہ نظریہ اس نظریے کے بالکل خلاف ہے جو اہم سننا بال جماعت ہے اور جو محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمایا اور وہ تیسرا نظریہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک شخص شاہر ہونے والا ہے. اس کا نام محمد ہو فرمایا کہ جی اس مہ اس می اس کا نام میرا نام محمد بس مو ابھی اس ابی اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہو. یعنی جس طرح میں محمد ابن عبداللہ ہوں اسی طرح وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوں اس صحیح حدیث سے راس کی بات کٹ گئی جو کہتے ہیں کہ وہ محمد بن حسن جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے باروں پیسوں اماموں میں سے بارہویں ایمان اور چھپے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے اور اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ وہ پیامت سے قبل پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں اس کا نام محمد بن حسن ہے رسود اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب حسین کی اور میں سے اور اللہ کے پیغمبر صلیم کا فرمان ہے کہ وہ جناب حسن کی اور میں سے اور حسن کی اور میں سے ہونا اس میں بھی ایک ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جناب محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے جناب حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور میرا یہ بیٹا سردار حسن کی طرف اشارہ کیا میرا یہ بیٹا سردار اور اللہ نے بری میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صبح کرا دیں دو عظیم جماعتیں بالکل جنگ کے دانے پر پہنچ جائیں گی ایک بڑی قتل و غارت کا خطرہ ہوگا اور میرا یہ بیٹا حسن ان دو جماعتوں میں صبح کی بنیاد بن جائے گی چنانچہ جناب حسن رضی اللہ کے دور میں جب خلافت میں تنافس ہوا ایک طرف معاویہ ربی سفیان کا نام پیش کیا گیا اور ایک طرف جناب حسن اللہ عنہ کا نام پیش کیا گیا اور دونوں جماعتیں اپنے اپنے نام پر مصر ہیں اور ایک عظیم قتل و غارت گری کا شبہ پیدا ہو چکے امت بربادی کے دانے پر کھڑی ہے جناب حسن نے فرمایا کہ میں اس خلافت کی فہرست سے اپنا نام واپس لیتا ہوں تنازع اختیار کر پیچھے ہٹ کہ میں خلافت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور تم امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دو اور میں ان کی بیعت کروں گا انہوں ان کی بیعت کر لی جنگ کا خطرہ ٹل کیا اور اللہ کے جگبر کی پیش گوئی پوری ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا عظیم سردار ہے جس کے ذریعے دانا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سنا کرا دی اور جنگ کا خطرہ ٹل جائے حسن اللہ عنہ نے اپنا نام لے کر اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر ایک عظیم قربانی بھی اس قربانی کا سلا اللہ کہنا ان کو یوں دے گا کہ ان کی اولاد میں سے ایک شخص کو قیامت سے قبل پوری کائنات کی سیادت اور خلاف تطا فرمائے دے ایسا ہی برام بنائے گا ایسی سیادت ان کو عطا فرمائے گا کہ اللہ کا پممبر عیسا بن مریض بھی ان کی تدا میں نماز پڑھے گا تو بھائی دین اسلام میں جو ہے جو اللہ کے درندر نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ مادی میں آنا قرب قیامت مہدی نے ظاہر ہونا جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی موقع فرمائی فرمایا کہ دنیا ان نہ یومن نہ ویسا نہ تب نا کر و ایسا رجارتی اگر اس دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے اور مہدی ظاہر نہ ہوا ایک دن کے بعد کیا ہے اور اب تک مہدی ظاہر نہیں ہوا ایک دن باقی رہ گیا اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور کہ اگر ایسا بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس آخری دن کو کتنا طویل کرے گا کتنا لمبا کرے گا کہ اس دن کو طویل کر کے مافی کو بھیجے گا ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرا نام اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام یعنی محمد ابن عبداللہ تو ہمارے دین اسلام نے تو ہمیں اس قدر تعلیم دی اور ہمارے عقیبے کو امام بادی کے ظہور پر اتنا پکا کر دیا کہ یہ پوری دنیا گزر جائے گا اور آخری دن بھی باقی بچ گیا تو اللہ رب اس آخری دن کو کتنا لمبا کرے گا سات سال سے زیادہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ امام ماہدر رحم اللہ ظاہر ہونے کے بعد سات سال اس زمین پر موجود رہیں گے اور حکومت کریں گے سات سال کے بعد ان کا انتقال رب العزت اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ وہ سات سال پورے کریں اللہ کے پیغمبر نے یہ ہماری اعتقادی تربیت فرمائی اللہ کے پیغمبر کی خبر ہے آپ کی پیش گوئی ہے اس کو ایمان اس پر ایمان لانا ایمان بھی لیکن محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی شخصیات کی پیش گوئی کی آپ پڑھتے جن میں سے کئی شخصیت ہے ظاہر ہو چکی دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے تاریخ اس کی شہادت دیتی مسحل اقتصاد کی پیش گوئی آتے نہیں کی ظاہر ہوا عصمت انفی کی بیش کو یہ نے نہیں کی وہ بھی ظاہر اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سیر مخاری میں مسلم احمد میں ان انہ فی سقیف کذابا و مبیرا کذابا و مبیرا کہ وہ سقیف میں دو انسان کہنا ہوگئے ان میں سے ایک کذاب ہوگا دوسرا مبیر ہوگا مبیر کا معنی محلق قاتل خوب قتل و غارت کری کرے گا جنابِ اسمہ بنتے فکر رضی اللہ حجاد اب نے یوسف سے مخاطب کتنے خوب و غربت گری کی اس نے کہا کہ اے حجات اللہ کے دلندر کیا نہیں سن لے رسول اللہ صلی اللہ سم نے فرماد کہ برو شکیف کبھی رہنے سے دو انسان پیدا ہوں گے ایک کردات جھوٹا داوڑ نبیبت کرنے والا دوسرا قاتل اور مالک کا ذات تو ظاہر ہو چکا جو کہ مختار ابن ابو عبید ہے اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور مبیر تم اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی پوری ہوئی یا نہ ہوئی ایک شخصیت دو شخصیت ہو کے ظاہر ہونے کی پیش گوئی آپ نے کی اور وہ پوری ہوئی امیر عبید خطاب رکھے بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے یمن کے ایک قافلے کیا. یمن سے جو قافلہ آتا جو جماعت تو وہ ان سے ضرور ملتے اور ان سے پوچھتے کیا تمہارے بیچ اویس ابن عامر نام کا کو کوئی شخص ہے اویس ابن عامر وہ کہتے نہیں جرآب خاموش ہو جاتے دوسرا قافلہ آ گیا ان سے پوچھا تمہارے بیچ اویس ابن عامر نام کا شخص ہے وہ کہتے نہیں اس طرح کئی سال گزرے بالآخر کئی سالوں کے انتظار کے بعد یہ قافلہ آیا یمن سے امک عمر نے بلا دربار میں اور پوچھا کہ تم میں اویس بن عامر. القرنی. نام کے کوئی شخص ہے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ میرا نام اویس میرا نام اویس رمایا کہ تم عامر کے بیٹے ہو کہا کیسی ہے کرنی ہو رمایا کیسی ہے رمایا کہ کیا تمہارے پہلے داغ تھے ارض کیا کہ جی ہیں فرمایا میں تمام داغ ختم ہو گئے کیا کہ جی ہے فرمایا کہ, جی کہ کیا ان داغوں میں سے ایک دا بقدر دل باقی باقی ہے کہا کہ جی ہیں فرمایا کہ تمہاری والدہ بھی ہے کہا کہ جی ہے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے بڑا خدمت گزار اور بڑا اس کے ساتھ کچھ نے سلوک کرنے والے ہو کہا کہ جی ہیں فرمایا کہ تمہاری والدہ تم سے خوش ہے کہا کہ جی ہے ہاں. امیر عمر نے کہا کہ میرے بھائی میرے لیے استفار کی دعا کر دیں اس تک پھر اپنے پروردگار سے میرے لیے استفار کی دعا کر دی. سب حیران کہ امیر کو کیا ہو گیا کیا پوچھ رہے کیا تقادہ کر رہے آخر پوچھا ہوں یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا اتنے سوال کیوں کیے فرمایا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ عمر ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس ہوگا اس کے باپ کا نام عامل ہوگا اس کے قبیلے کے نام بنو ہوگا اور وہ یمن سے آئے گا اور اس کے بدن پر برس کے دانت ہوگے وہ دانت ٹھیک ہو جائیں گے صرف ایک گرہن کے بقدر دانت باقی مچے گا اور اس کی والدہ ہوگی وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا ہوگا اس کی خوب خدمت کرنے والا ہوگا عمر اگر تم نے اس شخص کو دیکھ لیا اس کو پا لیا تو یاد رکھو وہ مستجاب تعباد ہوگا اس سے گناہوں کی بخش کی دعا کرا لے تعباد ہو جب تمہیں ملے اس سے کہنا کہ دعا کرو اللہ میرے گناہوں کو معاف کرو قربان جائیے میرے محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو جو خبریں دی نام باپ کا نام والدہ کی حیات برس کے دا۔ جو جو خبر تھی وہ سب کی سب اس میں موجود تھی یہ آپ کی پیش گئی ظاہر ہوئی تاریخ اس کی شاید صحیح عادی سے یہ بات ثابت تو یہ آپ کی وہ خبریں جو ظاہر ہو چکی اور دنیا مانتی اور جانتی یہ خبر آپ کی سہور مہدی کی اسی تخرص میں کا ایک ہے ایک ہی بار ایک ہی شخصیت یہ سب کچھ فرما رہی ہے جس کا خاصا یہ ہے کہ اپنی طرف سے کبھی نہیں بولتی وہ جب بھی بولتی ہے اللہ کی بہی سے بولتی تو آپ نے یہ سب کچھ فرمانا اللہ کی بہی سے نادی ہے اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں فرماتا جس طرح وہ شخصیت ہے ظاہر ہوئی مسائل ظاہر ہوا اسمد انسی ظاہر ہوا ابن عامر تشریف لایا اور اس سے ایک مختار کی شکل میں ظاہر ہوا اور ایک مبیر حجاج ابن یوسف کی شکل میں ظاہر ہوا اور یہ ساری پیش گوئیاں حرف پوری ہوئی اسی طرح اس پیغمبر کی یہ پیش گوئی بھی ہے کہ قرب قیامت ایک شخصیت ظاہر ہوگی وہ مادی ہے اس کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ لوگوں کو شکال ہے کہ بخاری مسلم میں بہادر نام کی کوئی شخصیت نہیں جو ہماری محفوظ ترین کتابیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک حدیث کا بخاری مسلم میں نہ ہونا اس مسئلے کے ذوق کی دلیل نہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ وہی ہے جو بخاری سے ثابت ہو کہ مسلم سے تو یہ جہالت ہے ایک معروف حدیث ہے جسے پوری دنیا مانتی پوری دنیا, دنیا اور مسئلہ بھی اور وہ خبر بھی خیر تھی محمد الرسول اللہ فرمان کہ دس صحابہ جنتی ابو بکری نے جنت عمر وخباؤں جن آخری مشرم اشرم شر یہ حدیث اس کو سب مانتے لیکن نہ بخاری میں نے مسلم اس میں جو مسئلہ ہے وہ اعتقادی اور اللہ کے پیش گوئی ہے دنیا کے تعلق سے نہیں بلکہ آخر کے حوالے سے کہ یہ دس صحابہ جنتی اس کو سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں تو ایک حدیث اگر بخاری میں نہیں ہے مسلم میں نہیں ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ مسئلہ وہ غلط ہے یا وہ ضوف کا شکار ہے ہر نے امام بخاری نے خود فرمایا کہ میں نے اس کتاب کا انتخاب ایک لاکھ صحیح عدیثوں سے کی ہے ایک لاکھ سی عدیسوں سے اور بخاری شریف میں چار ہزار حدیث مسلم میں چار ہزار حدیث باقی کہا بھی ابو داود ہے ترمزی ہے مصدرہ کے حاکم چار جلدوں میں زخیم کتاب جو آٹھ ہزار حدیثوں کا مجموعہ ہے یہ امام حاکم نے کس بنیاد پر لکھی کہ بخاری مسلم کی جو صحت کی شرائط ہیں ان شرائط پر جو حدیثیں ان سے رہ گئی ان حدیثوں کو میں جمع کرتا چار جلدوں میں زخیم کتاب چھپی ہوئی تقریباً آٹھ سارے حدیثوں کو اس ادراک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ کام میں جو کمی رہ گئی ہو اس کو پورا کر دیا جائے صحیح بن خزیمہ صحیح بن حبان صحیح بن سکن صحیح علمخار ضیا مختصیب یہ تمام کتابیں مجموعہ حدیث ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ایک حدیث اگر بخاری مسلم میں نہیں ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ مسئلہ میں تاخل ہے دوسری بات یہ کہ بخاری اور مسلم میں امام بادی کا ذکر ملتا ہے امام بادی کے ظہور کی طرف اشارہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں کتاب الفتن میں اور سعید مسلم میں کتاب امام اور فتن کے ابواب میں حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کی فب کم ادا ابن مریم فی و ب امام کیف کم اذا فب ابن مریم فی و ب امام اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی تمہاری کیا شان ہوگی کیا عظمت ہوگی جب تمہارے بیچ اتریں گے عیسا بن مریم عیسا رہ نے پوری تفصیل سے اور اس کے محبار باحث پچھلے پروگرام میں آپ نے سنے ہوں گے شیخ مسود علیہ حافظ اللہ سے، ابن مریم عیسا بن مریم نزول فرمائیں گے اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی ایک بار ایک ان کا نزول فرمانا دوسری بات یہ میں امام رکوں اور تمہارا امام تم لینے سے ہو گا. تمہارا امام تم ہی سے ہو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی جناب ابھرا اس کراوی اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کئی فیب ادا مدالا ابن مریقم اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب علیہ السلام اتریں گے تمہارے بیچ و اما اور تمہاری امامت ایک شخص کرے گا جو تمہیں ہی میں سے ہو اب یہ شخص کون ہے جس کی امامت کا اللہ کا نے ذکر کیا صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہے کہ عیسابر مریم نادر ہوں گے اور تمہارا ایمام تمہیں ہی میں سے ہوگا تمہارا ایمام تمہیں ہی میں سے ہوگا وہ امام کون ہے؟ وہ امام کون ہے؟ یہ یہ سوچیے اور کیجیے قائدہ میں ابتصانہ الحدیث حدیث بعض وقت اپنی تفصیل خود کرتی جس طرح قرآن بعض وقت اپنی تفصیل خود کرتا ہے اس طرح حدیث بھی بعض وقت اپنی تفہیر خود کرتی کراچے شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے المنار الف اس میں حارث نے ابھی اسامہ کی مسنت سے اس حدیث کو نقل کی، اسی حدیث کو. اور ابن قیم نے فرمایا کہ اس کی صنعت صحیح اس میں الفاظ یہ ہیں کہ کئی فم اذا ادا مبل ابن مریم فیکم و امیر مادری بل کو امیر کے ساتھ مہدی کے الفاظ اس مطلب میں موجود ہیں ان وہ شخص اشارہ صحیح بخاری میں ہے مسلم میں ہے لیکن نام مذکور نہیں اسی حدیث کے ایک اور طریق سے اور وہ طریق صحیح ہے اس کا نام دیگر محتی نے ذکر کر دیا اس وقت جو تمہارا امیر ہوگا اس کا نام مہادی ہوگا وہ تم میں سے ہوگا اور وہ کہے گا عیسیٰ علیہ اسلام سے کہ تعال کہ آئیے جماعت کرائیے ان کو جماعت کی دعوت دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں ان میں باعدہ کمارا امیر کہ تم میں تم جماعت تم کراؤ گے جماعت تم کراؤ گے امام ماہد جماعت کرائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدار میں نماز پڑھیں گے آخری الفاظ ہے کہ تقریبت اللہ رکو عزت نے اس ذریعے سے اس واقعے سے اس امت کی تکریم ثابت کی اس امت کی عظمت اور اس کی عزت اور اس کا مقام ثابت کیا گو اس کے بعد عیسی علیہ السلام کی جماعت کے حوالے ملتے ہیں کہ وہ بھی امام بنیں گے لیکن آج عیسی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ سب لوگ موجود ہیں اور سب کی موجودگی میں اس امت کی تقریم اس امت کی شان واضح ہو جائے پرواہ کریں جماعت تم کراؤ وہ امام جو صحیح بخاری کی حدیث میں تھا وہ ہو گیا حافظ مسرت کی مسند کی اس حدیث سے امام کا نام مذکور ہے اور اس کی صنعت بھی صحیح ہے حافظ قیم نے اس کے رجال پر بحث کی ہے اور صنعت کو صحیح قرار دیا تو ہمارے لیے یہی کافی کہ ہم اپنے اس عقیدہ کی اساس ان احاطی سے سیاح خوراک دیں یہ سیا عدیث ہمارے عقیدہ کی بریاد یہ ہمارے لیے کافی ہے اس کے لیے بہت الجھنے کی ضرورت نہیں اس نسرے کو یاد رکھے جو امیر عمر اپنے خطاب رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تو کیا فرما گئے فرما گیا کہ یہ جو اہل الرائے ہیں جو اپنی خواہشات کے غلام ہیں یہ آداؤ سنن حدیثوں کے دشمن ان کا وتیلا کیا ہوگا یہ تم تمہارے پاس آئیں گے یاد ہے رحم اور تم سے مناظرے کریں گے تم سے الجھیں گے باسیں کریں گے کیسے بال قرآن قرآن پڑھ پڑ گو بسنا تم ان کو پکڑنا اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں پر پڑ گئی سننا تھا ایتم ایعوها اس لیے کہ سنت کا جو میدان ہے سنت کا مقام ہے اتنا عظیم ہے کہ سنت نے ان کو تکا دیا ان کو آجد کر دیا ابھی خارصا فرما رہے تھے بالکل صحیح بات امام کہ وہ فرماتے ہیں کہ السنت کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کتاب اللہ پر قاضی اور حاکم کتاب اللہ سنت رسول پر قاضی نہیں ہے حاکم نہیں ہے امام قول نقل کیا اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ یا یا کی اس قول کا معنی یہ ہے کہ چونکہ حدیث قرآن کی تشریح تشریح کے بغیر مدن کی اہمیت برقرار نہیں رہتی مدن آپ کے سامنے آ جائے اس کو آپ پڑھیں اور سمجھے نہ تو فائدہ کیا حدیث جب ساتھ ملے گی متن کو باتیں کرے گی شرح بیان کرے گی آپ سمجھیں گے تو مسائل حل ہوں گے اس لیے سنت رسول اللہ کافی ہمارے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ملحد ہیں دائرۂ اسلام سے خارج ہیں وہ جس طرح چاہے اعتراض کرتے رہے لیکن آپ کا حق یہ ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے دمبر کی حدیثیں پیش کرتے جاؤ اپنے موقف کو بیان کرتے جاؤ کوئی مانے یا نہ مانے پیش کرو گے قائم ہو جائے گی اور اند اللہ آپ بڑی ہو جائے یہ کافی اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہ بیچارے صحیح حدیث کو نہیں مانتے لیکن ظہور اعظماتی کا انکار کرنے کے لیے ایک حدیث کا سہارا لیا جس کو محدف کا صحیح کو نہیں مانتا اپنے مطلب کے لیے اگر ضعیف آتی ہے تو وہ قابل قبول بھی ہے قابل بیان بھی ہے کے بڑے قابل ترس ہو گئے چاہے لوگ قابل ترس ان پر ترس کھاؤ میں تو ترس کھانے کے ساتھ ساتھ جب ان کو دیکھتا ہوں تو خوش بھی ہوتا ہوں کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا کیونکہ میرے پیغمبر کی یہ پیش گوئی بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ ٹیک لگا کر باتیں کریں گے کہ ہمارے لیے قران کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی جب نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک جو حدیث کا منکر ہے میرے پیغمبر کی پیش گوئی کی صداقت اور کی نشانی ہے تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر ترس بھی آتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا اور ایمان میں باہر آ گیا اب وہ کون سی حدیث ہے ماجہ کی حدیث اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے لات اللہ الناس ولا اللہ عی سب نا مری واجہ کیا شرار الناس ولا مہدی اللہ عی سب نہ مری یہ قیامت قائم ہوگی بدترین ترین لگو بد کردار لگوں تو بد عقیدہ لگو اور مادی نہیں ہے مادی نہیں ہے مگر عیسی بن مریم عیسا مادی اور کوئی مادی وہ کہتا کہ اس حدیث نے خود ثابت کر دیا کہ مہتی کوئی نہیں صرف علیہ السلام نہ دی اگر کوئی مہدی ہے یا آئے گا تو وہ اللہ کا نبی عیس ہے اور کوئی شخصیت نہیں تو بھائی تمہیں اللہ نے احادیث صحیح مارنے کی توفیق نہیں تھی لیکن ضعیف حدیث کی دلدل میں تم کو بسا دی حدیث وہ حد سانہ حصول کے مطابق اس حدیث کو امام شافی رحمۃ اللہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں جس کا نام ہے محمد ابن خالدی محمد ابن خالد محمد محدثین نے لکھا کہ یہ شخص مجہور ہے مجھور ہے اس کی صفت یا اس کی حالت غیر معلوم مشہور ہے اور سند میں اگر مشغول راوی آ جائے تو اس کی حدیث ضریف ہوتی ہے اب بعض لوگوں نے سہارا دینے کی کوشش کی کہ اس سے روایت کرنے ماری امام شافی اور امام شاف ہی ایک بڑے محدث ہیں اور ایک محدث اگر کسی راوی سے حدیث روایت کر دے تو اس کا روایت کرنا اس کی جہالت کو ختم کر دیتا ہے بات غلام نے قاعدہ ہے کہ اگر ایک یا دو محدث کسی راوی سے روایت کر دے تو ان کا روایت کرنا اس کی جہالت کو ختم کر دیتا ہے لہذا امام شافی رحمہ اللہ کا محمد ابن خالص سے اس حدیث کو روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روی مشہور نہیں بلکہ معروف پہلی بات تو یہ کہ اس کا ذور برقرار اور محدثین کی ایک کثیر جماعت اس قسم کی احادیث کو ظریف ہی کہتی دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث کی صحت کو تسلیم بھی کر لے قبول بھی کر لے تو پھر بھی اس حدیث کو بقیہ حدیث سے جمع کرنا ممکن ہے تصبیق دینا ممکن ہے۔ اور وہ یہ ہے اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ کوئی بات ہی نہیں مگر عیسا بن مریب۔ تو اس سے مراد مہدیے کامل یا مہادی معصوم جو بالکل معصوم معصوم ہونا صرف نبیوں کا خاص۔ مہدی کامل ایسا علیہ السلام ہوتا اس کا معنی یہ نہیں کہ اور مادی ہو نہیں سکتا دیکھیں اللہ کے صحیح ہے آپ نے شاہ فرمایا دل خلاف راشدین ابو بکر صدیق بھی مہدی عمر ہے خطاب بھی مادی ہیں عثمان غنی بھی مہدی ہیں علیہ مرتضا بھی مہدی اس حدیث سے ان چاروں کو مہدی کہنا ثابت ہوا اور اگر اس حدیث کے عموم کو آپ لے لیں کہ مادی کوئی نہیں سوائے عیسا کے تو یہ حدیث میں پاتے لوگ لیکن نہیں اللہ کے نے جو قرب قیامت خبر دی ایک مہدی کا ذہور کی وہ آئے گا کیونکہ اللہ کے کی خبر آپ کی پیش گوئی لیکن چونکہ اسمت انبیاء کا حق ہے وہ محمد ابنی عبداللہ جو مادی ہوگا وہ معصوم نہیں ہوگا معصوم صرف نبی ہوتی تو مادی یہ کام نہیں مادی یہ معصوم قرب قیامت کی سر اسلام ہوگی لیکن ان کے ساتھ یا ان سے پہلے ایک ایسے مادی کا آنا جو امت کی استقامت امت کی اصلاح اور ان کی ہدایت کے لیے کام کرے گا اس کے لیے حدیث میں کوئی منافع اور کوئی تعرض نہیں بار کہ چاہیے کہ ہم جناب محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سامنے رکھیں جن میں آپ نے اس عقیدے کی خبر دیں اور پیشگوئی فلائی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں ان پر ایمان سائیں اور ان سے جو ہدایتیں اور صحیح اللہ کے پیغمبر نے بیان کے انہیں اپنانے کی سمجھنے کی اور نافذ کرنے کی کوشش کر اس سال آئے گا کون سا مہینہ ہوگا جواب یہ کہ اس کا کوئی دور بیان نہیں وہ کون سا سال ہوگا کون سا مہینہ ہوگا اللہ کے بیگم نے یہ خبر نہیں دی ہاں کتنا حدقصوں سے ملتا ہے کہ ظہور مادی سے خبر دو چیزیں بڑی عام ہوں گی چیزیں بڑی عام ہوں اختلافات کی بربار ہو نظریے مختلف عقیدے مختلف عمل مختلف اختلافات کی بربار ہو اور دوسری علامت یہ ہے کہ بس زلزلے بہت آئے زلزلے کثرت سے آئے اور میرا خیال یہ کہ اگر ہم غور کریں کہ دونوں چیزیں رکھتا رکھتا بڑھتی در اختلافات کی بڑھتے دار انتشار اختلاف حتیٰ کہ وہ لوگ جو سل ایپرج کے حامل ہے وہ بھی اس سے باز نہیں آتے اور تنظیمیں بنا کر جماعتیں بنا کر ہر روز اختلافات میں اضافے قصبہ بن اور زلزلہ بھی کثرت سے آیا ابھی حالیہ جو زلزلہ آیا پاکستان میں ہندوستان میں کتنا جان لے بات اور ختم نہیں ہوا جب زلزلہ آیا اس کے پندرہ بیس دن بعد ہم تھر میں گئے ساتھی نے بتایا کہ اب تک ہم گھروں میں نہیں سوتے بلکہ بارش ہوتے ہیں کیونکہ رات کو کسی وقت جھٹکے محسوس ہوتے رہتے ہیں. یعنی اس بڑے اور بڑے جھٹکے کے بعد بھی چھوٹے جھٹکے آتے رہے اور شاید اب بھی آتے ہیں مجھے پتہ نہیں لیکن کم از کم ایک ماہ تک وہ جھٹکے محسوس ہوتے رہے ترکی میں سلجنا امریکہ میں سرجنا جاپان میں سلجنا یہ خبریں آپ پڑھتے فرما کے ظہور مہدی کی جو مدت اور وقت ہے وہ تو بیان نہیں لیکن جو دو اعلانتے ہیں اختلافات کی کفر اور زلزلوں کی کتر اس وقت ظاہر ہو ان کے ظاہر ہونے کا سبب کیا اللہ ان کو کیوں بھیجے گے بات تو واضح ہو گئی یہ اختلاف تھا اور وہ زلزلے جو لوگوں کی بربادی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچانا چاہتے ہیں زلزلہ اللہ کا عذاب ہے اور اختلاف اللہ کا اس سے بڑا برآزاد خراق جو ہے ایک ایسی لانت ہے جو زلزلے سے پڑھ کر اللہ رب العزت اس قوم کو بچانے کے لیے آفیت کا راستہ دکھانے کے لیے اس شخصیت کو بھیجے گئے یہاں کئی لوگ تعلق تھا دا ایک یہ جھوٹا لرین کوٹری کا کیا نام اسٹر گوشائی اب سوال یہ ہے کہ مہدی صادق اور مہدی قاضی میں تمیل کیسے کرو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ کوٹری کا جو مدعی ہے محبیت ہے وہ جھوٹا ہے اس کی کیا دلیل ہے کی؟ تو اللہ کے کی نبی کا سن لے اس کا نام محمد اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے. اس کا نام کیا ہے گور شاہی باپ کا نام ہم نہیں جانتے کیا ہے جو ہمارا مہادری ہے اس کا باپ معروف اور محرول پور اس مدعی کا باپ کون ہے ہم نہیں جانتے اور یہ کہا جائے ہمارا کوٹلی میرے پیگمبر کا فرمان ہے کہ اس کا ظہور خیر اللہ میں ہوگا حضرت اور مقام ابراہیم کے درمیان اس مقدس مقام وہ ہوگا اہل مدینہ میں سے اس میں سے اہل مدینہ میں سے لیکن فتنے دیکھ کر فسادات دیکھ کر لوگوں کے مہالک دیکھ کر وہ مکہ چلا جائے گا لیکن لوگوں میں اس کا تقوا اس کا عقیدہ اس کی توحید معروف ہوگی مدینہ والے لوگ اکثر مکہ جائیں گے اس کو تلاش کریں گے بلاخر اس کو پالیں لیں جو آج کر کے جھوٹے مرادی ہیں وہ خود دعوے کرتے ہیں کہ ہم مادی ہمیں مانو ہم نہ لیکن جو حقیقی مردی ہو کر وہ چھپے گا لوگوں کو نظر نہیں آئے گا اس کو لوگ تلاش کریں گے حتیٰ کہ فجر کی ایک نماز ہوگی بیت اللہ کے اندر اس میں وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے آئے گا لوگ اس کو دیکھنے گے اور دیکھ کر پہچان لیں اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ہاتھ پر بیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت وقت اس کے مظالم ان اختلافات کے خلاف تمہاری قیادت میں ہم چہاد کریں وہ انکار کرے گا کہ میں اس اہل نہیں ہوں میں اس قابل نہیں ہوں لیکن لوگ اصرار کریں گے کہ ہم تمہاری بیت کر کے رہیں کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا فرمان لوگوں کو معلوم ہوگا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ادار عی تم ہو فبائی اوہ ہو سلچ کہ اگر تم ظہور مادی کا سن لو ظہور مادی کا سن لو تو تم جہاں بھی ہو دنیا کے کسی کونے میں ہو کسی خطے میں ہو تم بھاگو اور چاؤ اس کی بیعت کرنے کے لیے چاہے تم کو برت پر کٹنوں کے بل چل کے جانا پڑے برت کے اوپر کٹنوں کے بل جس طرح بچہ چلتا ہے اس طرح تم کو پورا سفر طے کر کے جانا پڑے جاؤ اور اس کی بیعت کرو, کر کی بیعت کرو جو لوگ اسرار کریں گے وہ انکار کریں گے بلاخر وہ آمادہ ہو جائے یہ ہے ظہور مادی کی وہ تاریخ تو اللہ کے پیغمبر نے پیار سمے اب یہ جھوٹے ہوتے کبھی کوئی کوٹری سے پیدا ہوتا ہے کبھی کوئی لاہور سے پیدا ہوتا, ہوتا ہے کبھی کوئی ہندوستان سے پیدا ہوتا ہے یہ سب چیزوں پر یہ نہیں. بلکہ وہ جن کا ذکر اللہ کے پیغمبر نے کیا کہ میری امت میں تیس تچار ہیں ان تچاروں میں سے ایک تچار یہ امام مہاد جب آئیں گے تو کیا کریں گے ان کی دہشت یا ان کے ظہور کا مقصد کیا ہے اللہ اسے کیا کام دینا چاہتے ہیں حدیث میں اس کی تفاصی مجبور ہے پڑھی تو ام نکم عیسیٰ عیسائی مریم آئیں گے اور تمہاری امامت کرنے والا تم میں سے ہوگا یعنی دے ابن عدیض سے اس عدیز ایک راوی ہے وہ فرماتا ہے کہ ام تو کتاب ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی یہ کہ وہ تمہاری قیادت کرے گا دو چیزوں کے ساتھ ایک کتاب اللہ دوسرا سنت رسول اللہ معنی یہ کہ جب ظاہر ہوگا یہ ساری فقہ تقلید کے سارے بندل ٹوٹ جائیں گے اس کے ہاتھ میں دو چیزیں ہوں گی کتاب اللہ اور سنت رسول اگر یہ اس وقت حق ہوگا تو آج بھی یہی حق ہے اگر یہ مذاہب اور یہ افکار اس وقت ٹوٹیں گے اور باطل قرار پائیں گے تو آج بھی ان کو ٹوٹنا چاہیے اور باطل قرار پانا چاہیے کیوں اس لیے کہ حق اور صدق کے بارے میں سننے الٰہیہ ہر دور کے لیے ایک ہے یہ ممکن نہیں ہے آج حق کچھ اور ہو کل کچھ اور اور پرسوں کچھ اور ہو نہیں تنجہ سنت اللہ تبدیلی اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ اختلافات کر ہر طرف کوئی کہہ رہا ہے کال ابو حنیفہ کوئی کہہ رہا کال شاف کوئی کہہ رہا کال احمد الحمد کوئی کہہ رہا کارا مالک کوئی کہہ رہا کار جعفر کوئی کہتا ہے کہ درش ہونا صحیح کوئی کہ سور وردی ہونا صحیح کوئی کہے گا چشتی ہونا صحیح کوئی کہے کا قادری ہونا صحیح برباد اختلاف ہے آپ دیکھ لیں اتنے اختلاف اتنے اختلاف ہا. حتیٰ کہ اللہ کے وجود کے بارے میں اختلاف اللہ کے اسماع کے بارے میں اختلاف اللہ کی صفات کے بارے میں اختلاف اس کی ربوبیت میں اختلاف اس کی لوہیت میں اختلاف اتنے اختلاف ہیں اب ضروری ہے کہ اس امت کی رہنمائی ہو ایک ایسے شخص کے ذریعے جو بالکل صحیح رہ اور خالص چیز پیش کر کے ان اختلافات کو اس کا کو ختم کرے اور کریں یہ مقصد ہے امام بحطی کے ضرور کا وہ دو چیزیں لائیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے ان کی اسناح کریں گے ان کی تربیت کریں گے اور جو منہ حق ہے وہ بالکل اجاگر ہو جائے بالکل اجاگر رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جمنا الرحلہ کمامت ظلما کہ وہ زمین جو اس سے پہلے بنی پڑی تھی ظلم سے اور سے سے اور تعدی سے امام مہدی اس زمین کو بھر دیں گے عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اب یہ عدل کیا ہے جس عدل سے امام مہدی نے اس زمین کو بھرنا وہ عدل کیا ہے وہ عدل ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اطلاع ہر شعبے پر ہر شخصیت کے ساتھ اگر عدل کی بات ہوگی کہ عدل کرو انصاف کرو تو اللہ کے بندوں عدل کا جو پہلا حقدار ہے وہ اللہ ہے جس کا معنی یہ کہ اللہ کی ساتھ کے ساتھ انصاف کرو انصاف کرنے کا معنی یہ کہ صرف ایک اللہ کو پوجو اور ہر قسم کے شرک سے توبہ کرو اللہ کے ساتھ یہ عدل ان اللہ شامر بلا عدل اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے کہ عدل اس کا اطلاق بڑا کسی ادل اللہ کے ساتھ یعنی توحید کی اقامت اور شرک کی بیٹھ کنی نہیں امام ماہدی یہ کریں گے پوری زمین کو عدل سے بھر دیں گے ہر طرف توحید ہوگی یہ کبے یہ مدار یہ درگاہیں جن کو کودے جا ان تمام کا خاتمہ کریں پہلا عدل اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید کے ساتھ عدل کے دوسرے مستحق محمد الرسول اللہ وسلم وہ عدل کیا ہے کہ ان کی اطاعت کر وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نمائندے ان کو حضاء دین دیا دین دے کر بھیجا اس دین کو لے لو اس کو مان لو اس کو قبول کر لو اس کو اپنا لو اس کی اطاعت کر لو یہ عدل یمن اور عادہ کس تم دو وہ پوری زمین کو بھر دیں گے عدل و انصاف کے ساتھ ہر شخص کے ساتھ جو عدل کا تقاضا ہے اسے پورا کرے اسے پورا کریں گا. جب یہ تقاضے پورے ہوں اور امامت کتاب اللہ سے ہوگی اور سنت رسول اللہ سے ہوگی تو اللہ رب العزت اتنا راضی ہوگا اتنا خوش ہوگا کہ اس قوم کو اس امت کو نواز دے گا اتنا ندا دے گا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام مہدی مال تقسیم کرے گا. حقیقت یہ ہوگی کہ زمین اپنے خزانے کھول دے گی. اپنے خزانے کھول دے گی. اللہ کے دمبر کا فرمان ہے کہ اللہ تب تاخیر زمین کے پیٹ میں کوئی نعمت اندر باقی نہیں بچے گی سب باہر رہ زمین کا سونا زمین کا چاندی زمین کے نامدراز, زمین کے جواہر زمین کی نعمتیں باغات سبزیاں کوئی چیز اندر نہیں رہے گی سب آہرائیں اور ایک شخص امام مہادی کے پاس آئے گا کپڑا لے کر یا برتن لے کر چاہے وہ کتنا پڑا ہو کہ مجھے اس میں سونا ڈال دو مجھے اس میں کھانا ڈال دو جو ڈال دو جو برتن کو لائے گا جو کپڑا وہ لائے گا امام مہدی کے سامنے رکھے گا امام مہدی اس برتن کو اس کپڑے کو بھر دیں اتنا دیر اللہ کے بیگمبر کا فرمان ہے ایک شخص آئے گا کہ نہیں مجھے مان دو مجھے سونا دو امام محدید خوش لے لو پڑ دیں گے مالا مال کر دیں رسود اللہ کی ایک حدیث کا ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے کہ یقسم سے ہاں امام امام مال تقسیم کریں گے بالکل برابر کوئی فقیر نہیں رہے گا سب مالدار ہے حدیث آپ نے پڑھی ہے اس وقت اتنی خوشحالی ہوگی کہ لوگ مارے مارے پھر رہے زکاط کوئی لے لے لیکن زکات وصول کرنے والا کوئی نہیں ہو سب ہے کہ امت کی قیادت کریں گے کتاب اللہ کے ساتھ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ آج تمام تر محسوس اس شرک اور تقلید کے بندن لوگ پریشان ہیں کیوں اسے خالص توحید نہیں کتاب اللہ نہیں سنت رسول اللہ نہیں کتنا تاکیزہ اور اللہ اکبر رسول اللہ کا فرمان ہے اس وقت امن اتنا ہوگا کہ ایک شخص جانا اور پڑ گیا اور سانپ اسے کچھ نہیں کہے گا. لا ہو, اسے گا نہیں بلکہ چپ کر کے چلا فرمان کہ گھاٹ پر بکری اور بھیڑیا کر پانی پیے بکری اور مل کر پانی پیے اور, اور بکری کو سے اور شہر سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مان ہے کہ اللہ سمی کو حکم دے دے گا کہ کوئی بندہ تیرے اندر کوئی دانہ ڈالے کوئی بیج بوائے تو انہیں اگانا ہے چاہے سنگے مرمر کی زمین ہو پتھر ہو چٹن پہاڑ ہو میدان ہو یا نرم زمین ہو جیسی بھی زمین ہو پانی دے یا نہ دے سورج کی دھوپ پہنچے یا نہ پہنچے چاند کی چاندنی پہنچے کہ نہ پہنچے کھاد ڈالے یا نہ ڈالے دوائی کا استعمال کرے یا نہ کرے بس دانا اگانے کی نیت سے تجھ پر رکھے گا میرا حکم ہے کہ تجھے اگنا ہوگا کتنی خوشحال رسول اللہ صلی برمان ہے تو باد آئے شن بادل مسیح اسلام کے دور کے بعد زندگی ہوگی کتنی مبارک ہوگی کتنی خوشحال ہوگی رسود اللہ, اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اتنی قناعت پیدا کر دے اتنی قناعت کہ لوگ ایک بڑا ہو ہوگا ایک بڑا خاندان ہوگا ایک دانا انار کا توڑ کر لائیں گے اور وہ ایک دانہ انار کا پورے خاندان کے لیے کافی ہو اور ہمایا کہ اتنا بڑا انار ہوگا کہ اس انار کے چھلکوں سے خیمہ بن جائے گا آپ شک نہ کیجیے بس یہ دیکھو کہ یہ فرمان کس کے محمد الرسود اللہ تب صاحب اللہ بھائی یہ اللہ کے بہمبر کی تربیت کی اثار کے آثار صحابۂ کرنا کبھی شک کیا نا سب کچھ سنا کبھی سوال کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب دجال نمودار ہوگا اس وقت ایک دن پھیل جائے گا اتنا پھیلے گا کہ وہ دو دن کے برابر ہو ایک دن دو دن کے برابر ہو دن آئے گا وہ اور پھیل جائے گا وہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا. اس سے اگلا دن آئے گا وہ اور پھیل جائے گا اور وہ ایک دن ایک ماہ کے برابر ہو جائے گا. اس سے آگے ایک اور دن آئے گا وہ اور پھیلے گا اور وہ ایک دن ایک سال کے برابر ہو جائے گا. صحابہ صاحب کسی نے پوچھا اس کی لاجک کیا تو اس کا سبب یہ سب کیسے ہوگا کیا ندان ہوگا یہ تبدیلی کیسے آئے گی کیوں آئے گی کسی نے سوال نہیں کیا ہاں صحابہ نے پوچھا تو یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے دن پا لیا جو ایک سال کے برابر ہوگا تو اس دن ہم نماز کیسے پڑے؟ اس دن ہم نماز کیسے پڑے دین دال اللہ کے پر نے فرما دیا یہ دن آ کر رہیں گے پتھر پر لکیر لیکن ہم یہ پوچھیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں اللہ کے پیغمبر کی خبرے. ایک انار توڑا جائے گا اس انار کے دانے اس کا پھل پورے کنبے کے نکاح انار کے چھل کے ایک خیمہ بنانے کے کام آ جائے کتنا بڑا ہوگا کتنی فراوانی ہوگی یہ سب کچھ کیوں ہے اس لیے کہ اللہ کے پمبر کی سنت اور کتاب اللہ کی ہاکویت ہوگی دیکھیں اسی دور میں اسلام آئے یقیناً آپ نے سنا ہوگا صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم کے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ینج رعیس ابن مریم المریم ہا کہنا مقصطہ کہ کہنا مقصطہ عیساسلام نادن ہوگے ان کی دو سفتیں ہوں گی ایک یہ کہ وہ حکم ہوں گے دوسرے یہ کہ وہ مقصد ہو مقصد کا معنی عادل اور عدل کا معنی آپ نے سن لیا اور حکم کا معنی فیصلہ کرنے والے کتاب کو سنت کے دری حکام یا کم بالکتا سننا جو دور امام مادک ہے وہی دور کی سر اسلام کر وہی دور کی سر اسلام کر بنکہ عیسیٰ اسلام, اسلام امام مہدی کے گزرنے کے بعد بھی زندہ رہے گے مہدی کی عمر مہدیت کے حوالے سے سات سال کی ہے اور عیسیٰ اسلام, اسلام کی عمر 40 سال ہو حاکامہ یعنی یقن بالکتاب والسنہ مقوان حدیث سے فیصلے کریں اب ظاہرہ پیغمبر کسی امام کا مخلط تو نہیں ہوگا کسی پیر کا پیر کے سلسلے سے متمس تو نہیں ہوگی وہ پیغمبر پیغمبر کی شان میں رہ لے پیغمبر مقبول ہوتے تابے نہیں ہوتا اسباب کی اس کی اس کیا ہے خالص دن خالص دین یہ اسباب جو فکری طور پر بات میں سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دور مادی کی جو آسار ہے اللہ کی نعمت ہو کے اللہ کی رضا کے اللہ کے بیگم کے الفاظ ہے کہ ساکن ہو و کے دل امام مہدی سے راضی ہو گئے کون وہ بھی جو آسمان پر رہتے ہیں اور وہ بھی جو زمین پر رہتے ہیں. ایسی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو امام مہدی سے راضی کر دیں سب راضی سب ان سے خوش اس میں باتیں اور بہت ہیں لیکن وقت بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس موضوع کا دوسرا حصہ فطرۂت دجال بھی تو اگر خالی صاحب اجازت دے تو فطر کا وہ رخ جس کا تعلق سے ہے وہ بھی پیش کر دو اور دجال کے بارے میں باقی پوری تاریخ وہ کسی اگلے پروگرام کی رکھ لیں تاکہ فطرۂت دجال اس کو سمجھنا بڑا ضروری دا کے حوالے سے جان کے حوالے سے بہت سی چیزیں بتانا ضروری تو میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کیونکہ مہدی کے موضوع میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ اسی دور میں جان کا فتنہ بھی عام ہوگا اور فتنہ بڑا مہلک ہو بڑا مہلک اللہ اسے کچھ تسخیر دے دے گا لوگوں کو آزمانے کے لوگوں کا امتحان لینے کے اس کو طاقت اضافی طاقت دی اس کی طاقت یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی اس کی طاقت یہ ہوگی کہ وہ اپنی انگلی کے اشارے سے لوگوں کو مار بھی دے گا زندہ بھی کرنا اللہ تعالی اس کو لوگوں کا لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش بنائے گئے دیکھیں امتحان کا کیا معنی اس نقطے کو سمجھیں امتحان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن و حدیث میں دین بیان کر دیا دین بتا دی اب ہم سب کا فرینا ہے کہ اس دین کو قبول کر لیں بس اس دین کے خلاف کوئی اٹھے کوئی بیروبیا کوئی شوق دباز اور اس کی بات قرآن کے حدیث کے خلاف ہو تو امتحان کی کامیابی کا تقاضہ یہ ہے کہ تم اپنے سینے سے قرآن کو لگائے رکھو حدیث کو لگائے رکھو اور کسی شوق درباز کی کوئی پرواہ نہ کرو مثلاً اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس علم غیر صرف اللہ کے پاس اب کوئی شخص آئے اور وہ آ کر کہے کہ میں دل کے راز جانتا ہوں مجھے معلوم ہے تمہارے گھر میں کیا ہے تم نے رات کو کیا کھایا کیا پیا اس قسم کی باتیں کریں سمجھ لو کہ اللہ میرا امتحان لے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں یا اس شخص کو مانتا ہوں نبی نویز اسلام کے دور ابن سیاد تھا ابن سیاد کچھ لوگوں کو شبہ شاید کہ تجان اور اس کے بارے میں خبر عام تھی کہ وہ دل کے ڈھیر جانتا دل کے اسرار جانتا اللہ کے بہر نے کچھ صحابہ کو ساتھ لیا چلو اس کو دیکھتے چلے گئے اس کے پاس اور اللہ کے بتا گئے کہ میں اپنے سینے میں اپنے دل میں سورج دخان چھپائے جا رہا ہوں اس سے پوچھیں گے کہ میرے دل میں کیا ہے دخان دخان کا معنی دھواں چلے گئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انی خبا دونوں کا خبریں تمہارے لیے اپنے سینے میں اپنے دل میں میں نے کچھ چھپا رکھا بتاو ہے بتاؤں گا کیا تو اپنا ناک چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دکھ دکھ دونوں سے محسوس ہو مانا اللہ کے بیگر نے جو چیز چھپائی وہ پہنچ گیا اس چیز اس نے بتا دیا تو اللہ کے بیگمپر نے کیا فرمایا فرمایا کہ قدرا کر اللہ کے دشمن تو ضلیل بجائے تو اس حد سے نہیں پڑھ سکتا جس کو اللہ نے رکھا ہے اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا تو ایک آزمائش ہے فتم ہے ان تمام ختموں کا جو سردار ہے سر خیر وہ دجاری. جنت جہنم اس کے پاس حیات و موت پر اس کو اختیار دے دیا گیا بڑی محنتوں کا مالک خزانوں کا مالک اب جن کے عقیدے کمزور وہ تو اس ختمے کو دیکھیں گے اور چھک جائیں گے ہماری اس قوم کا عالم یہ ہے یہ قوم شرم گاہ تک کو پوچھتی جی. ہے یا نہیں شرمگاہ کی کیا حیثیت ہے شرمگاہ کو سچتا گلتی پچاس کو دیکھ کر تو کہیں کہ تو پیرا نہیں پیر تو بڑا مشکل بکشا تیرے پاس جنت بھی جہن بھی حیات بھی موت بھی جو مردوں کے کی شرمگاہ کی پجاری ہے جا کر دیکھ لو حیدرآباد میں جا کر دیکھ لٹا میں اور پنجاب کے علاقے میں لکڑی کی شرمگاہ گاہ بنا کر رکھی گئی اور لوگ ان کو پوچھتے ننگے ننگے منگ لوگ ان کو پوچھتے ہیں سے بھرے ہوئے. یہ کتوں والی سرکار کتوں والی سرکار والی سرکار خلاستوں کے ڈھیر لگے لوگ ان کو پوچھتے ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں پاس کچھ نہیں سوائے میل کے خلاصوں کے نجازت کے اور محسوت کے کچھ پاس ہیں اور لوگ ان کو سجنے کرتے تو یہ قوم اگر نجام کو دیکھے گی تو کیا ان کا حال ہے اس طرح مانیں گے اس کو کہ تو, تو پیرا دے پھر تیرے پاس تو بڑی طاقت خزانے اتنا بڑا اللہ کے جام تم نے فرمایا من سامنے منتالی زمین نہ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر جائے چلو جا کر دیکھ لوں تماشا دیکھ لوں جال کو دیکھنے جائے اس کی بات سننے جائے فرمایا کہ وہ میری امر سے کھاڑے جائے بڑا وہ کمپلیٹ فتنا ہے ساس فتنا میں اس پر تفصیل انشاءاللہ شاء اللہ انداز کروں گا جان کا پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میری بات مان رہی لیکن ایک شخص نہیں مان رہا جس کا نام محمد ہے اور باپ کا نام عبداللہ وہ نہیں مان رہا وہ کہے گا مجھے اس کے پاس لے جا. بڑے اس کے تیز ترین سفر ہوں گے پوری دنیا گھومے گا مکان مدینہ کے علاوہ مجھے اس کے پاس لے لوگ اس کے پاس لے جائیں گے. جان پوچھے گا نہیں مانتے اس نے کہا وہ کہیں گے کہ پہلے میں تمہیں نہیں مانتا اب میں کہتا ہوں کہ میں تجھے اور نہیں مانتا پہلے سے جانا نہیں مانتا کیوں وہ کہیں گے کہ میرے پیغمبر نے تمہاری کچھ نشانیاں کی ہے تو میں نے اب دیکھ بھی لی پہلے سنی تھی اب دیکھ بھی لی میرے پیغمبر نے فرمایا تھا جان دجال آنکھ سے کانا ہو اور اللہ کے لٹکی ہوگی باہر جیسے وہ بھی دیکھ لیا کہ جال کے مادہ پر کافر دکھا ہوگا میں نے بھی پڑھ لی میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ تم وہی کل صاحب ہے وہی منحون اس کی میرے پیمبر نے خبر دی اللہ اکبر یہ کہہ نہیں کہ محمد بن عبداللہ بچے گا جال کے فطرے سے صرف ایلے کی سے اور کی حدیث وہ میرے پیمبر کی حدیث کا عالم ہوگا اس حدیس کی برکت سے, سے بچ جائے گا کہے گا میں تجھے مار بھی سکتا ہوں کہا کہ مار کے دکھاؤ اشارہ کرے گا مت مر جاؤ تو مر جائے لوگوں سے کہے گا میں اس کو جلا بھی سکتا ہوں اٹھا بھی سکتا ہوں لوگ کہیں گے کہ اٹھا کے دکھاؤ اشارہ کرے گا اٹھو اٹھ جائیں گے زندہ ہو جائے گی جان پھر سامنے کھڑا کر دے گا اور پوچھے گا اب تم نے مانا یا نہیں مانا میری طاقت کو میری قدرت کو اور میرے ربانے کو قربان جاؤ فرمائیں گے کہ میرا ایمان اور پر گیا کہ تم کوئی ہو کیونکہ تحمر السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا امتحان دینے کے لیے حیات اور موت کا بھی اختیار دے فتنا تجار سے کون چیز جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت اور اللہ کے بیگمبر کی حدیثی اس کی نشانیاں اس کے فتنے اس کے محلے بچنے کا طریقہ یہ الگ موضوعات ہے یہ انشاءاللہ شاء آئندہ رکھتا ہوں ایک حدیث سنائے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا وہ آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں وہ حدیث ایسی ہے جو میرے پیارے اور سچے مسلک کے سینے پر ایک تمغہ امتیاز میرے مسلک کی حکانیت کا نشان ہے وہ حدیث مسئلہ کہنے حدیث کی صداقت کا ایک زندہ اعجاز اور زندہ نشار ہے وہ حدیث اس کے راوی ابو وہ ریرا ہے اور سی بخاری کی حدیث فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ بنو تمیم بنو تمیم مجھے اس قبیلے سے بڑا پیار ہو گیا محبت ہو گئی اسے. جب سے میں نے اس قبیلے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی تین باتیں سنی اب فرمان مجھے اسپیڈ میں پیار ہو گیا محبت ہو گئی جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے تین فرمان سنے ایک فرمان یہ کہ اللہ کے بغل مسجد میں آئے ایک طرف مال کا ڈھیر لگا ہوا پوچھا یہ مال کہاں سے آیا صحابہ نے کہا کہ یہ بنو تمیم کا سبقہ انہوں نے بھیجا اللہ کے بغیر خوش ہوئے اور نے فرمایا کہ ہاں سادہ کا تو قوم یہ تو میری قوم کا سب ہے بنو تمیم میری قوم ہے جس کا یہ سب کا اللہ کے پیغمبر نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دی فرمایا کہ یہ فرمان سن کر مجھے بھی بنو تمیم سے پیار ہوا دوسری بات ان مومن صدیقہ کے پاس ایک لونڈی تھی جو بنو تمیم کی تھی اللہ کے پیغمبر نے جب یہ بات جانی کہ یہ لونڈی بنو تمیم کی ہے عائشہ سے کہا کہ آیت کیا عائشہ اس کو آزاد کر دو اسماعیل یہ اللہ کے تیغبر اسماحین اسلام کی اولاد میں سے یہ اللہ کے پیغمبر اسماعیل کی اولاد میں سے مانا بنو تمین اللہ کے پیغمبر کی قوم ہے محمد السلم کی قوم ہے اسماعی علیہ السلام کی ضروریت اور ان کی اولاد میں سے دو باتیں پرما کی حدیث سن کر مجھے ان سے اور پیار بڑھ گیا تیسرا فرمان میں نے یہ سنا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اشد کہ بنو وہ وہ قوم ہے وہ قبیلہ ہے قبیلہ جو میری پوری امت میں دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہے بنو تمین دجال کا سب سے زیادہ انکار کرنے والے اس کا مقابلہ کرنے والے اس فتنے کی کو نہیں کرنے والے بن مریم کی قیادت میں اور امام مہدی کی قیادت میں دجال کے خلاف کرنے والے سب سے سخت بنو تمیم ہو مانا کہ میرا پیار اور بڑھ گیا اب یہ حدیث جو میرے مسلق کی صداقت کا ایک نشان ہے اس سے کچھ باتیں معلوم ہو ایک بات یہ کہ بنو تمیم بڑے افضل کیونکہ دجال سب سے بڑا فطر ہے سب سے بڑے فتنے کے خلاف جو سب سے بڑے ہوں گے وہ سب سے افضل ہوں گے اس لیے یہ حدیث بنو تمیم کی افضلیت اور ان کی برتری کی دلیل دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ بنو تمیم اللہ کے پیغمبر کے دور میں موجود تھے ان کا صدقہ آیا اور اللہ کے پیگمبر نے فرمایا کہ یہ میری قوم موجود تھے تیسری بات یہ معلوم ہوں کہ تمیم قیامت تک موجود رہیں گے کیونکہ انہوں نے جال کا مقابلہ کرنا ہے، نہ صرف یہ کی مقابلہ کرنا ہے، بلکہ یہ لوگ دجال کے خلاف سب سے سخت اور بھاری ہوں یہ سب باتیں بالکل اور معلوم ہوتی ہے بولو تم آج بھی موجود کل بھی تھے اور قیامت تک رہے میں نے سعودی عرب میں اس قوم کی کھوج لگائی یہ لوگ کہاں موجود سعودی عرب میں مجھے بنو تلیم قبیلہ مل گیا میں نے ان کی شخصیات کو دیکھا ان کے افراد کو دیکھا سب کے سب اعلی حدیث ہے سب کے سب اعلی حدیث ہے. یہ ہے میرے مسلک کی صداقت کا ایک نشان اللہ سے پھر جاؤ اور سب کچھ چھوڑ کر اس دائرے کے اندر آ جاؤ اگر کچھ نام سننا چاہتے ہو تو نمبر ایک امام ادا و اسلفیہ محمد اب عبد الوہاد بن المین کے ان کا منحج ان کا عقیدت ان کی دعوت، ان کی توحید ان کا اتباع سنت تکلیف سے نفرت یہ تمام چیزیں ان کی کتابوں سے اثر مر شمس ہے دوسری شخصیت شیخ عبدالعزیز جو نابینا ہے اور کئی سال سے میدان اور میں حج کا خطبہ پڑھتے ہیں خطیل حج ہے امام حج ہے کئی سال سے ہمار ہماری صداقت اللہ اکبر ہماری قیادت اور سیادت کا پوری دنیا آ کے حج کرتی ہے ہماری قیادت چھوٹی خوبی مکہ ہمارے پاس مدینہ ہمارے پاس ریات اللہ کی امامت ہمارے پاس مسجد نبی کی امامت ہمارے پاس توحید ہمارے پاس سنت ہمارے پاس قرآن ہمارے پاس حدیث ہمارے پاس حج کی امامت اور سیادت ہمارے پاس اگر یہ حق نہیں ہے دنیا میں کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مسلم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق مجھے افسوس سے کما حق ہوں میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا آواز بالکل بند ہے ان شاء اللہ اس موضوع کو پورا کریں گے اللہ رب العضم توحید کا عقیدہ اور وہ تمام صالحات جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے ان کو اپنانے ان پر عمل کرنے ان کی تبلیغ کرنے اور میں تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کرنے کے تو بھی خطاب فرما دے اخذا السلام علیکم محترم پروفیسر عبداللہ ناصر ایمان افروض، و سے بھرپور بیان فرما فرما رہے تھے اگرچہ آپ کی آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی پھر بھی اللہ کی توفیق سے آپ نے موضوع کو نبھایا اور ہمارے عقائد کی اور نظریات کی اصلاح فرمائی اللہ آپ کو جداخیر ہے بہت سے لوگ محض دعو کی بنیاد پر چونکہ بہت سارے سوالات ایسے آئے ہیں توہر شاہی سے متعلق اور دوسرے کہ محض دعووں سے متعلق اپنے عقائد اور نظریات کی بنا رکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ دعویٰ کیا ہے لیکن چونکہ فلاں نے دعویٰ کیا ہے تو لہذا یہ بات صحیح ہے ایسے ہی ایک دعوے دار ذرا سا توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اور موضوع نکھر جائے گا انشاءاللہ ایک ایسے ہی دعوے دار روزانہ ایک درف کے نیچے بیٹھ جاتے اور یہ دعا کرتے کہ یار اللہ مجھے میراج کرا دے روزانہ یہی دعا کرتے کہ الہ العالمین مجھے مراج کرا دے نہ ہوتی ایک دن کالج کے لڑکے وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ یہ بابا روزانہ بیٹھا ہوا دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے میراج کرا دے چلو کل اسے معراج کرواتے تو وہ لڑکے آئے اپنا منصوبہ بنا کے اس کے آنے سے پہلے درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اور ایک لمبا سا رسا اس میں بندہ بنا کے وہ بھی ہاتھ میں لے کر اوپر بیٹھ گئے اب جب یہ آیا تو کہنے پہل لگے پہلے تو رسی وسی نہیں لٹکائی ایسے کہا کہ کل آنا میراج ہو جائے گی بڑا خوش کہ آج تو میں جواب ہی مل جائے گا مل گیا اور کل میراج ہونے والی ہے بڑی خوشی خوشی وہاں سے تصویر سمیٹی دستار اٹھائی اور گھر آئے اور جیسے گھر پہنچے بیگم سے کہا بس مبارک ہو کل ہمیں میراج ہونے والی ہے اور تو پتہ نہیں کل کس کی بیوی بنے گی یعنی بڑا رتبہ ہو جائے گا تیرا بھی جب مجھے میراج ہو جائے گی تو دوسرے دن بیگم سے کہہ کر کہ اب میں میراج پہ جا رہا ہوں کپڑے وپڑے استری کرا کے بڑا سوٹ ووٹ پہن کے خوشبویں لگا کے متر ہو کے آئے اس ڈف کے نیچے تو کالج کے لڑکے پہلے سے تیار بیٹھے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کالانہ میں راج ہو جائے گی اب یہ وہاں بیٹھا پھر سے دعا کرنے لگا یا اللہ میں پہنچ گیا ہوں مجھے میں کرا دے تو انہوں نے اوپر سے وہ راستہ جو تھا جس میں پندا بنایا ہوا تھا وہ لٹکا دیا اور کہا کہ اسی میں گردن ڈال دے میں ہو جائے گی. اب اس نے فٹافٹ سر اس کے پندے کے اندر ڈال دیا وہ شرارتی لڑکے تھے انہوں نے اوپر کو اٹھایا دو تین فٹ اٹھایا پھر چھوڑ دیا پھر اٹھایا پھر چھوڑ دیا دو تین جھٹکے دیے جب وہ دن کے تارے نظر آنے لگے تو فٹافٹ گلے سے پندا نکالا اور بھاگے گھر کے دروازے پر دروازہ پیٹ رہے ہیں دروازہ کھولو دروازہ کھولو بیگم نے کہا کیا مصیبت ہے کیا میراج بہت جلدی ہوگی کیا میراج کی بچی دروازہ کھولو اب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہانپتے کاپتے فوراً بستر پہ پانی لاؤ پانی لاؤ کہ کیا بات ہے کیا بس آج رب ذوالجلال اپنے جلال میں تھا کیا بتاؤ بڑی مشکل سے گردن نکال کے بھاگا تو ایسے دعوے دار جب تک نہیں آتے ہیں تو ان کا علاج اسی فندے سے ہوگا اور جیسے ہی یہ لوگ فندے کو دیکھیں گے انشاءاللہ یہ دعوے اپنے یہ گور شاہی کیا چیز ہے سارے دعوے دب جائیں گے اور شیخ صاحب کے ختاب سے آپ نے دلائل و کی روشنی میں سنا الحمدللہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک اگر سچا اور حق مسلک ہے تو صرف اور صرف مسلک اہل حدیث ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی پر کار بند رکھے اسی پر اسی پر ہمارا خاتمہ ہو رسول اللہ علیہ وسلم کا اسوا ہمیں ساری زندگی نصیب فرمائے سوالات بہت سارے ہیں شیخ صاحب واقعی آج تکلیف میں ہیں آپ کا آنا ہمارے لیے آپ کا احسان ہے ہم شکر گزار ہیں ہم ان سوالوں کو محفوظ رکھیں گے اور چونکہ شیخ صاحب نے آئندہ پروگرام کا وعدہ فرمایا ہے اس پروگرام کا چونکہ یہ حصہ ہے سوالات تو ہم اس کو اسی پروگرام میں دیں گے اسی قرآن کو پڑھ کر وہی ایک شخص کہتا ہے یہ شرک ہے اسی قرآن کو پڑھ کر دوسرا کہتا ہے کہ یہ توحید تو حدیث ایک ایسی دیوار ہے گویا قرآن مجید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے صاحب قرآن مران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ایسا وجود رکھا ہے جس کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی نہ صرف قرآن مجید کی لفظوں کی محافظ ہے بلکہ پوری قرآن مجید کی جو مانویت ہے قرآن مجید کے جو مفاہیم ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی اس کی حفاظت فرماتی ہے مختلف شکلوں میں فتنہ انکار حدیث پھیل رہا اور اس کی کئی شکلیں اور اس میں چند شکلیں بڑی میٹھی بعد شکلیں تو مکرو ہوتی ہیں اور بعد شکلیں کچھ میٹھی ہوتی ہیں جب کوئی کمپنی اپنے کسی کام میں فیل ہو جاتی ہے تو وہ پھر اسی دوائی کو اسی چیز کو اسی صابن کو پہلے لیب ہے تو پھر وہ نیو لیب ہو جاتا ہے پھر وہ بھی فیل ہونے لگتا ہے تو وہ لیب گولڈ ہو جاتا ہے یعنی چیز اندر وہی ہے اس کا لیبل بدل دیا اس کا نام بدل دیا اور فی زمانہ فتنہ انکار حدیث جو حدیث پر حملہ آور ہے وہ اسی طرح جتنے آج پرویزی آپ کو نظر آئیں گے وہ سب ڈاکٹر غلام احمد پرویز کو گالیاں دیتے نظر آئیں وہ ایسا تھا وہ حدیثوں کو نہیں مانتا تھا وہ تو حدیثوں کا انکار کرتا تھا لیکن جب آپ دس پندرہ منٹ ان کی میسج میں بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرویز میں اور اس میں فرق کیا ہے یہ تو ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو حدیث کو نہیں مانتا تھا تو یہ کون سا مانتا ہے ایک صاحب کہنے لگے اس سے کسی نے پوچھا کہ جی حدیث کو ماننا ضروری ہے تو فرمانے لگے کہ حدیث کو مانے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اس کو تو ماننا ضروری ہے پھر اس نے دوسرا سوال کیا جی بخاری شریف کی یہ روایت ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کیا خیال ہے تو فرمانے لگے اللہ رب العالمین نے ہم پر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رکھی ہے بخاری کی حفاظت کی نہیں اب اس کا پہلا جملہ دیکھیں اور اسی شخص کا اسی محفل میں دوسرا جملہ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے بخاری کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں الحمدللہ للہ حدیث کا بچہ بچہ ہماری ہر مسجد ہمارا ہر مدرسہ ہمارا ہر جامعہ ہماری ہر تنظیم اس کا ایک ایک فرد جب تک دنیا میں موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توفیق سے ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے مفاہیم جو ہمارے پاس حدیث کی شکل میں حدیث رسول کی شکل میں موجود ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارا ابلی فریضہ ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم اسے پوری کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اسے نبھا پائیں میں <سلام> جامعہ الحسن اسلامیہ کے طالب علم شوبہ کے حبیب الرحمان انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور کلام پاک کی تلاش فرمائے شوبھا ہپس کے طالب علم حبیب الرحمان پ تناه ال عند ل ماذ الذي هو على يمكن ب اسم عيل عائس ان لو نوك بيني وكي بس ولاني ومن دنيتي امين دنيتي ربنا وثق دعاء وَنَأْنَعُ فِيَّ وَيُؤَالِي دَيَّ وَنِلُّ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَأْخُذُ الْحِسَابَ وَذَلِكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَمْدُ <تصفيق> آپ حجیت حدیث کے مختلف پہلو پر کئی ماہ سے گفتگو سن رہے ہیں پچھلا پروگرام محترم جناب حافظ مسعود عالم صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے تھے حیات مسیح اور نزول مسیح کے مغنوان پر آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں سیر حاصل گفتگو فرمائی جسے جی آپ نے سنا اور یہ جو ماشاءاللہ ہمیں دن بدن آپ کی تشریف آوری میں جو کسرت نظر آ رہی ہے مجھے اس اظہار میں خوشی ہو رہی ہے کہ یہ اس کسرت کی وجہ ہمارے تحریک المجاہدین کے ساتھی ہماری تشہیری مہم میں وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور بھرپور تعاون کر رہے ہیں جس کے روح رواں ہمارے پروفیسر شیخ ارشد صاحب ہیں اور بھائی ابو محد صاحب ہیں اللہ رب العالمین خیر دے یہ اپنے علاقوں سے بسیں بھر کے لاتے ہیں اور جامعہ سے اپنے ان بسوں کے لیے کوئی فنڈ نہیں لیتے بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے مال میں برکت فرمائے آج کا موضوع بھی آپ نے